امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 181 میں ارشاد فرماتے ہیں تمام حمد اس اللہ کے لئے ہے کہ جو بن دیکھے جانا پہچانا ہوا اور بے رنج و تعاب اٹھائے ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اس نے اپنی قدرت سے مخلوقات کو پیدا کیا اور اپنی عزت و جلالت کے پیش نظر فرما رواؤں سے اطاعت و بندگی لی اور اپنے جود و عطا کی بدولت باعظمت لوگوں پر سرداری کی وہ اللہ جس نے دنیا میں اپنی مخلوقات کو آباد کیا اور اپنے رسولوں کو جن و انس کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان کے سامنے دنیا کو بے نقاب کریں اور اس کی مذرتوں سے انہیں ڈرائیں دھمکائیں اس کی بے وفائی کی مثالیں پیش کریں اور اس کی صحت و بیماری کے تغیرات سے ایک دم انہیں پوری پوری عبرت دلانے کا سامان کر دیں اور اس کے عیوب اور حلال و حرام کے ذرائع اقتصاب اور فرما برداروں اور نافرمانوں کے لیے جو بہشت دوزخ اور عزت و ذلت کے سامان اللہ نے مہیا کیے ہیں دکھلائیں میں اس ذات کی طرف ہمتن متوجہ ہو کر اس کی ایسی حمد و ہمدوسنا کرتا ہوں جیسی ہمد اس نے اپنی مخلوقات سے چاہی ہے اس نے ہر شے کا اندازہ اور ہر اندازے کی ایک مدت اور ہر مدت کے لئے ایک نوشتہ قرار دیا ہے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ اپنے اسی خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں قرآن اچھائیوں کا حکم دینے والا برائیوں سے روکنے والا بظاہر خاموش اور باتین گویا اور مخلوقات پر اللہ کی حجت ہے کہ جس پر عمل کرنے کا اس نے بندوں سے عہد لیا ہے اور ان کے نفسوں کو اس کا پابند بنایا ہے اس کے نور کو کامل اور اس کے ذریعے سے دین کو مکمل کیا ہے اور نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دنیا سے اٹھایا کہ وہ لوگوں کو ایسے احکام قرآن کی تبلیغ کر کے فارغ ہو چکے تھے کہ جو ہدایت و راستگاری کا سبب ہیں لہذا اللہ کو ایسی بزرگی و عظمت کے ساتھ یاد کرو جیسی اپنی بزرگی خود اس نے بیان کی ہے کیونکہ اس نے اپنے دین کی کوئی بات تم سے چھپائی نہیں اور کسی شے کو خواہ اسے پسند ہو یا ناپسند بغیر کسی واضح علامت اور محکم نشان کے نہیں چھوڑا جو ناپسند امور سے روکے اور پسندیدہ باتوں کی طرف دعوت دے ان احکام کے متعلق اس کی خوشنودی اور ناراضگی کا معیار زمانہ آئندہ میں بھی ایک رہے گا یاد رکھو کہ وہ تم سے کسی ایسی چیز پر رضامند نہ ہوگا کہ جس پر تمہارے اگلوں سے ناراض ہو چکا ہو اور نہ ایسی کسی چیز پر غضبناک ہوگا کہ جس پر پہلے لوگوں سے خوش رہ چکا ہو تمہیں تو بس یہی چاہیے کہ تم واضح نشانوں پر چلتے رہو اور تم سے پہلے لوگوں نے جو کہا ہے اسے دوہراتے رہو وہ تمہاری ضروریات دنیا کا ذمہ لے چکا ہے اور تمہیں صرف شکر گزار رہنے کی ترغیب دی ہے اور تم پر واجب کیا ہے کہ اپنی زبان سے اس کا ذکر کرتے رہو اور تمہیں تقوا و پرہذگاری کی ہدایت کی ہے اور اسے اپنی رضا و خوشنودی کی حد آخر اور مخلوق سے اپنا مدعا قرار دیا ہے اس اللہ سے ڈرو کہ تم جس کی نظروں کے سامنے ہو اور جس کے ہاتھ میں تمہاری پیشانیوں کے بال اور جس کے قبضہ قدرت میں تمہارا اٹھنا بیٹھنا اور چلنا پھرنا ہے اگر تم کوئی بات مخفی رکھو گے تو وہ اسے جان لے گا اور ظاہر کرو گے تو اسے لکھ لے گا یوں کہ اس نے تم پر نگہبانی کرنے والے مکرم فرشتے مقرر کر رکھے ہیں وہ کسی حق کو نظر انداز اور کسی غلط چیز کو درج نہیں کرتے یاد رکھو کہ جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے فتنوں سے بچ کر نکلنے کی راہ نکال دے گا اور اندھیاروں سے اجالے میں لے آئے گا اور اس کے حسب دل نعمتوں میں اسے ہمیشہ رکھے گا وہ اسے اپنے پاس ایسے گھر میں کہ جسے اس نے اپنے لیے منتخب کیا ہے عزت و بزرگی کی منزل میں لا اتارے گا اس گھر کا سایہ عرش اور اس کی روشنی جمال قدرت کی چھوٹ اور اس میں ملاقاتی ملائقہ اور رفیق و ہم نشیں امبیا اور مرسلین ہیں اپنی جائے باز گشت کی طرف بڑھو زیادہ عمل فراہم کرنے میں موت پر سب کرو اس لیے کہ وہ وقت قریب ہے کہ لوگوں کی امیدیں ٹوٹ جائیں موت ان پر چھا جائے اور توبہ کا دروازہ ان کے لیے بند ہو جائے ابھی تو تم اس دور میں ہو کہ جس کی طرف پلٹنے کی تم سے قبل گزر جانے والے لوگ تمنا کرتے ہیں تم اس دار دنیا میں کہ جو تمہارے رہنے کا گھر نہیں ہے مسافر راہ نورد ہو اس سے تمہیں کوچ کرنے کی خبر دی جا چکی ہے اور اس میں رہتے ہوئے تمہیں زاد مہیا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے یاد رکھو کہ اس نرم و نازک کھال میں آتش جہنم کے برداشت کرنے کی طاقت نہیں تو پھر اپنی جانوں پر رحم کھاؤ کیونکہ تم نے ان کو دنیا کی مصیبتوں میں آزما کر دیکھ لیا ہے تم نے اپنے میں سے کسی ایک کو دیکھا ہے کہ وہ جسم میں کاٹا لگنے سے یا ایسی ٹھوکر کھانے سے جو اسے لہو لہان کر دے یا ایسی گرم ریت کی تپش سے جو اسے جلا دے کس طرح بے چین ہو کر چیختا ہے ذرا سوچو تو کہ اس وقت کیا حالت ہوگی کہ جب وہ جہنم کے دو آتشی تودوں کے درمیان دہتے ہوئے پتھروں کا پہلو نشین اور شیطان کا ساتھی ہوگا تمہیں خبر ہے کہ جب مالک پاسبان جہنم آگ پر غزب ہوگا تو وہ اس کے غصے سے بھڑک کر آپس میں ٹکرانے لگے گی اور اس کے اجزاء ایک دوسرے کو توڑنے پھوڑنے لگیں گے اور جب وہ اسے جھڑکے گا تو اس کی جھڑکیوں سے تل ملا کر دوزخ کے دروازوں میں اچھلنے لگے گی اے پیر کوہن سال جس پر بڑھاپا چھایا ہوا ہے اس وقت تیری کیا حالت ہوگی کہ جب آتشے توق گردن کی ہڈیوں میں پیوست ہو جائیں گے اور ہاتھوں میں ہتکڑیاں کڑیاں گڑھ جائیں گی یہاں تک کہ وہ کلائیوں کا گوشت کھا لیں گی اے خدا کے بندو اب جب کہ تم بیماریوں میں مبتلا ہونے تنگی و زیق میں پڑنے سے پہلے صحت و فراخی کے عالم میں صحیح و سالم ہو اللہ کا خوف کھاؤ اور اپنی گردنوں کو قبل اس کے کہ وہ اس طرح گروی ہو جائیں کہ انہیں چھڑایا نہ جا سکے چھڑانے کی کوشش کرو اپنی آنکھوں کو شکموں کو لاغر بناؤ میدان سعی میں اپنے قدموں کو کام میں لاؤ اور اپنے مال کو اس کی راہ میں خرچ کرو اپنے جسموں کو اپنے نفسوں پر نثار کر دو اور ان سے بخل نہ برتو کیونکہ اللہ تبارک تعلی کا ارشاد ہے اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا اور پھر فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے تو خدا اس کے عجر کو دگنا کر دے گا اور اس کے لیے عمدہ جزا ہے خدا نے کسی کمزوری کی بنا پر تم سے مدد نہیں مانگی نہ بے مائیگی کی وجہ سے تم سے قرض کا سوال کیا ہے اس نے تم سے مدد چاہی ہے باوجود یہ کہ اس کے پاس سارے آسمان و زمین کے لشکر ہیں. وہ غلبہ و حکمت والا ہے اور تم سے قرض مانگا ہے حالانکہ آسمان و زمین کے خزانے اس کے قبضے میں ہیں اور وہ بے نیاز و لائق حمد و ثنا ہے اس نے تو یہ چاہا ہے کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اعمال کے لحاظ سے کون بہتر ہے تم اپنے اعمال کو لے کر بڑھو تاکہ اللہ کے ہمسایوں کے ساتھ اس کے گھر جنت میں رہو وہ ایسے ہمسائے ہیں کہ اللہ نے جنہیں پیغمبروں کا رفیق بنایا ہے اور فرشتوں کو ان کی ملاقات کا حکم دیا ہے اور ان کے کانوں کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھا ہے کہ آگ کی عذیتوں کی بھنک ان میں نہ پڑے اور ان کے جسموں کو بچائے رکھا ہے کہ وہ رنج اور تکان سے دوچار نہ ہو یہ خدا کا فضل ہے وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور خدا تو بڑے فضل و کرم والا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں جو تم سن رہے ہو میرے اور تمہارے نفسوں کے لیے اللہ ہی مددگار ہے اور وہی میرے لیے کافی اور اچھا کار ساز ہے